بسم اللہ اول آخر پچھلی نشست میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ فہم قرآن کے ضمن میں کچھ بنیادی اصول کہ جنہیں اگر پیش نظر رکھا جائے تو سہولت ہو جائے قرآن کے سمجھنے میں پانچ چیزیں بیان ہو چکی تھیں نمبر ایک قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے فطری ہے نیچرل اور خطابی ہے انسان کو خود غور و فکر کرنے اور اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے قرآن ثانیاں قرآن مجید کی آیات میں تقسیم ہے محکمات اور متشابہات اور سورہ آل عمران میں جہاں اس کا ذکر ہے فرما دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ محکمات پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں اور متشابہات کے بارے میں اجمالی طور پر یقین رکھے کہ اللہ کی طرف سے ہے یقیناً حق ہے چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ لیکن اس میں جو ایک براڈ تقسیم ہے وہ یہ کہ آیات الحکام سب کی سب محکمات ہیں مستقل اور عالم غیب عالم آخرہ عالم برزخ عالم ارواح عالم ملائکہ اس کے تمام امور مستقل طور پر متشابہات میں سے البتہ ایک تیسری کیٹیگری ہے کہ جو سائنٹیفک فینومینا کی زمین میں ہو سکتا ہے کہ ایک شے آج متشابہات میں ہو کل وہ محقبات میں داخل ہو جائے جبکہ انسانی علم جو ہے وہاں تک پہنچ جائے اور اس کا ادراک کر سکے نمبر تین تفسیر زیادہ تر لفظی طور پر اور نحف اور سر سے بحث کرتی ہے تعویل کا مقصد ہے اصل مدلول تک پہنچنے کی کوشش کرنا نمبر چار تعویل میں عام اور خاص خاص کانٹیکسٹ میں زمان و مکان کے خاص کانٹیکسٹ میں جب قرآن نازل ہوا تو کسی آیت کا کیا اصل مفہوم تھا جو سمجھا گیا اس میں شان نزول کے روایات کو بھی اہمیت حاصل ہوگی لیکن چونکہ قرآن مجید صرف اس دور کے لیے یا اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہدایت لابا بن کر نہیں آیا تھا بلکہ پوری نو انسانی کے لیے تابد الباد لہذا اسی میں وہ مزمر ہے اس میں وہ ہدایت مزمر ہے یہ تعویل عام کر کے آیت کے الفاظ ان کا در بست اور آیت کا سیاق و سباق اس کے حوالے سے اور القرآن و یوفسل و باز و کے حوالے سے یقیناً جو ہے اس میں ابدی ہدایت جو مزمر ہے وہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے نمبر پانچ تذکر اور تدبر کا فرق یہ دونوں الفاظ قرآن کے ہیں تذکر کے لیے چار مرتبہ اللہ نے سورہ قمر میں چیلنجنگ انداز میں فرمایا ہے ولکت یسن القرآن علی ذکر پہل مم <مُدَّكِه> ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے تذکر کے لیے ہدایت اخذ کرنے کے لیے بنیادی نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان بنایا تو ہے کوئی جو اس سے تذکر کرنا چاہے اس تذکر میں قرآن کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ انسان عربی زبان سے اتنا واقف ہو کہ اس کا ایک بڑا ہراس مفہوم سمجھتا چلا جائے اور دوسری شرط لازم ہے نیت کی درستی طلب ہدایت پیش نظر ہو اپنے علم کی دھوس جمانا جو ہے وہ مقصود نہ ہو تو قرآن مجید سے تذکر حاصل ہو جائے تدبر کے اعتبار سے قرآن مجید مشکل ترین کتاب ہے بلکہ میں نے اس وقت غلط لفظ استعمال کر دیا تھا دنیا کی مشکل ترین یہ دنیا کی کتاب ہے ہی نہیں یہ تو مشکل ترین کتاب ہے وہی مانا کہ اللہ تعالی کے علم کامل سے اس کا ردور ہوا ہے اس علم کا احاطہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے اسی طرح یہ قرآن ایک ایسے سمندر کے مانند ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تہہ ہے اس میں پوری پوری زندگیاں کھپانے کے باوجود بھی افلا یا تبرو قرآن تدبرو آ جاتے ہی بھلے یہ دو اصطلاحات خود قرآن کی ہیں میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس میں میں نے ان پر تفصیل سے بحث کی نمبر چھ دو اعتبارات سے قرآن مجید پر غور کرنے والے کا ایٹیچیوڈ ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوگا احکام کے حوالے سے ایک طالب علم کا رخ پیچھے کی طرف ہونا چاہیے اسلاف نے کیا سمجھا ان سے پہلوں نے کیا سمجھا ان سے پہلوں نے کیا سمجھا صحابہ نے کیا سمجھا یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجیے دین کا عام علی پہلو حلال اور حرام جائز و ناجائز یہ چیزیں آپ کو یہ نہیں کہ آپ کوئی نئے زمانے کی وہ جو بھی ریسرچ ہو اس کے حوالے سے اور نئے زمانے کے سائنسی جو حقائق ہیں ان کے حوالے سے بات کریں دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ میں مصطفیٰ برسا کی شراک اگر بُن رسیدی تمام بولا پیچھے لیکن حکمت سائنس اس کے حوالے سے آگے بڑھی ہے سے آگے بڑھیے وہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو فنومینا پرانی مجید میں سائنٹیفک مزہ ہیں ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہمارے اگر اسلاف کو سمجھ میں نہیں آ سکی تو بات سمجھ میں آتی ہے ابھی کی سطح اتنی کمزور تھی اتنی نیچی تھی کہ ان کی اس کا ادراک ممکن نہیں تھا اس میں آگے بڑھئے تو اس میں بالکل متضاد ہو گیا کہ ایک میں زمانے کا ساتھ دینے کی بجائے زمانے سے بھی آگے چلو اور ایک میں پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ وزین معاہوں محمد الرسول اللہ ہے و ان کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دی آخری شیف میں قرآن کے ضمن میں لیکن یہ لاسٹ بٹ ناٹ دیسٹ کے مستاق ہے یہ بات بہت سرحد کے ساتھ مولانا مودودی نے لکھی ہے تفیم القرآن کے مقدمے میں اور بہت اہم بات ہے بہت اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی محقق اور کو ریسرچ اسکالر اپنی لائبریری میں بیٹھ کر اور ریفرنس بک سامنے رکھ کر ادھر سے ادھر اور سمجھ لے اس کے سمجھنے کا کی شرط لازم یہ ہے کہ جو یہ راستہ دکھاتا ہے اس پر چلنا شروع کرے ایک ایک قدم کے بعد قرآن حقائق مزید منکشف ہوں گے اور مزید منکشف ہوں گے اور مزید منکشپ ہوں گے جب تک قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر آدمی چڑھے گا نہیں قرآن کی اصل حقیقت اس پر کبھی منکشف نہیں ہوگی چاہے تفسیر لکھ دے وہ تو لفظوں کی بحث ہے سرف اور نحم ہے یا روایات ہیں وہ جمع کر دیجیے لیکن یہ کہ قرآن مجید کا صحیح فہم عمل کے بغیر ممکن ہے جیسے قرآن مجید میں آتا زادتہم ایمان ایمان بڑھتا ہے عمل کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے میں اس میں ایک شے کا اضافہ کر رہا ہوں میرے نزدیک قرآن مجید مینول آف ریولیوشن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا دنیا میں اور ایک انقلابی جد و جہد کی ہے دعوت دعوت کے قبول کرنے والوں کو منظم کرنا ان میں سم و تاعت کی عادت پیدا کرنا پھر ان میں تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا پھر ان کا تزکیہ کرنا ان کی تربیت پھر جب وہ تیار ہو جائیں تو باطل سے ٹکر اور اس میں پھر جہاد اور قتال کے مراحل تا کے انقلاب آ گیا اور یہ کہ جال حق وضاحق الباطل ان الباطلا کا نہ اس جدوجہد کے ہر مرحلے پر قرآن نازل ہو رہا ہے جو اس مرحلے کے جو مسائل ہیں جو اس مرحلے کے پرابلمز ہیں جو اس مرحلے کی مشکلات ہیں ان سے بحث کر رہا ہے اب اگر کوئی فرد یا کوئی گروہ اس پروسس میں وہ داخل ہی نہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا اصل محل کیا ہے مقام کیا ہے کیوں کہی جا رہی ہے وہ تو جب اسی قسم کی انقلابی جد و جہد میں کوئی خود مبتلا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا یہ تھی وہ مشکل یا یہ تھا وہ مسئلہ یا یہ تھا وہ مرحلہ جو اس وقت کی جو جد و جہد تھی محمد رسول اللہ ونزین باہو کی کہ اس وقت یہ آیا اس طریقے سے مینوئل اف ریولیوشن میں کہا کرتا ہوں کیونکہ ہماری جو طب کی تعلیم ہوتی ہے ان میں مینوئل سب سے پہلے جو ہے ناٹ بھی پڑھائی جاتی ہے اور ڈیڈ باڈی کی ڈسیکشن ہوتی ہے تو مین آف ڈسیکشن جو ہے وہ پہلی کتاب ہوتی ہے جو ہمیں ملتی ہے یہ ہوتا بتایا جاتا ہے یہاں اتنا شکار دو اور یہ کھال کو کاٹو اس کے اندر تمہیں یہ نظر آئے گا یہ فیشیا ہے پھر اسے اس کے اندر ایک اور شکار دو یہ نظر آئے گا بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کی انگلی پکڑ کر اگر آپ چلیں گے تو پھر درجہ بدرجہ قرآن آپ پر منکشف ہوتا چلا جائے گا اور اگر آپ نے اسے صرف ایک اکیڈمک ایکسرسائز بنا لیا ایک علمی بات ہے اس سے آگے کچھ نہیں تو قرآن مجید کا جو اصل لب لباب ہے جو اصل اس کا جوہر ہے وہ کبھی منکشف نہیں ہوگا اب آئیے ایک اہم موضوع اعجاز قرآن کے وجوہ کیا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی حقانیت پر بنیادی طور پر دو قسم کی دلیلیں ہیں ایک دلیل خارجی خارجی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا کارنامہ اص الامین قبل قبلبی صفیق عمر میں تمہارے ماں بہن ایک ابر گزار چکا ہوں تم نے مجھے دیکھا میرا کردار دیکھا تم نے خود مجھے اسادین کا جو ہے خطاب دیا تو خود حضور کی شخصیت دلیل ہے قرآن مجید کی حقانیت پر اس اعتبار سے ایک مضمون بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گتھے ہوئے ہیں ایک وادت بن گئے ہیں ایک آرگینک ہول بن گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے شاہد بھی ہے اور ایک دوسرے کے لیے کمپلیمینٹری بھی ہے جس کے لیے میں دو مقامات سے اختشاہ کروں گا سورہ بیا میں فرمایا لم یکن کفروا من لمبل کفرو منفقین کتاب تاتیہم منفکینا اہل کتاب میں سے اور کفار میں سے مشلقین میں سے جو لوگ جنہوں نے کہ کی کفر کیا تھا وہ علیحدہ نہیں کیے جا سکتے تھے جب تک کہ بیدہ نہ آ جاتے ہیں اب بینا کیا ہے رسول من اللہ یتلو سم متحرت کتب قطب بینا دو چیزوں سے مل کر بنی رسول من اللہ تنو سم متا قطبہ رسول اور قرآن مل کر بید رسول کی شخصیت بین ہے اور یہ قرآن مجید کے لیے دلیل ہے دوسری طرف قرآن مجید محمد کی رسالت کا ثبوت ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یاسین ون الحکیم ان نقل المرسلین قرآن حکیم قسم ہے اس قرآن حکیم کی یعنی یہ قرآن حکیم گواہ ہے شاہد عادل ہے کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں محمد کی شخصیت حقانیت قرآن پر دلیل قرآن محمد کی رسالت پر دلیل ایک دوسرے کے شاہد دوسرا مقام سولہ طلاق کا ہے قد اندا علئے کم دیکھو لوگو اللہ نے تمہارے لیے یاد دہانی ذکر نازل کر دیا ہے وہ یاد دہانی کیا ہے رسول اللہ اللہ کا ایک رسول جو تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی آیات بینات یہ دونوں چیزیں مل کر بینا بنا دونوں چیزیں مل کر ذکرہ بنا اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ یوں سمجھیے کہ اس طریقے سے گتھی ہوئی ہیں دونوں حقیقتیں اس طرح جمع ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کی جا سکتی اگلی بات یہ سمجھیے کہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ کا اصل معجوزہ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک لفظ استعمال کروں گا واحد موجو آپ شاہ حیران ہو کہ اور بھی تو موجزات بیان ہوتے ہیں حضور کے لیکن میری بات سمجھیے غور کیجیے ان واقعات سے مجھے انکار نہیں ہے لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھیے موجودہ کہتے کسے موجزہ آجز کر دینے والی شہ اس معجزے میں دو چیزیں ہونی لازم ہیں دعوی اور تحدی چیلنج جب کہ کوئی خرچ عادت کوئی شے پیدا ہو جائے ہر قیادت اس سے کہتے ہیں کہ فزیکل لا ایک ہے پانی واٹر کیبس سرفیس حضرت موسا کا عصا اس پر لگا اور سمندر پھٹ گیا ہر کے عادت ہے یعنی جو عادی قانون ہے عام طور پر جو قوانین تبڑیا ہیں ان کا پھٹ جانا ختم ہو جانا ٹوٹ جانا اور کسی حقیقت کا اس میں سے ظاہر ہو جانا جو ان فزیکل لاس کے خلاف آگ کے بارے میں قانون کیا ہے وہ جلاتی ہے لیکن یہ کہ یہ معجزہ ہے یہ خرق عادت ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے اس نے نہیں جلائے یا نارو کو وسلام ابراہیم تو خرق عادت کو اب دو قسموں میں آپ سمجھیے ایک خرق عادت وہ ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اپنی صداقت اپنی رسالت کی حقانیت اور صداقت کے ثبوت کے طور پر اور اس میں چیلنج کیا جائے کہ آؤ مقابلہ کر دو وہ اس رسول کا اصل موجتا ہوتا ہے ایک حرق عادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے غیر انبیاء کے لیے بھی کرامات جنہیں ہم کہتے ہیں ہو جاتی ہے بہت سے صحابہ سے وہ کرامات ثابت تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا میدان جنگ دکھا دیا گیا یا ساریہ جبل کے الفاظ ہاں آپ نے فرمائے ابھی تو ٹیلی ویژن کہیں نہیں تھا اب یہ سارے وسائل و ذرائع موجود نہیں تھے یہ ہر عادت ہے غیر نبی کے لیے اسے ہم کہیں گے کہ یہ کرامات ہیں نبی کے لیے لفظ موجودہ اختیار کر لیا جاتا ہے لیکن موجودہ اس کو نہیں کہنا چاہیے اصل میں یہ بھی نبی کے لیے کرامات کے درجے کی شے ہے جو اس سے بلند ہے موجودہ وہ ہے جسے کوئی نبی دلیل کے طور پر پیش کرے اور اس پر چیلنج کرے کہ آؤ اور مقابلہ کرو مطلب حضرت موسا علیہ السلام کو دو موجلے دیے گئے اور اس میں سے جو سانپ بن جانا تھا لاٹھی کا وہ وہ موجرا اس پر چیلنج بھی آیا اور ساحلوں سے مقابلہ بھی کیا اور ساحر شکست کھا گئے آجیز آ گئے الق یا و ساجدین وہ سارے جادوگر جو ہے فوری طور پر بے اختیار سجدے میں گر گئے آمنہ برب رب موسیٰ و موسا ہم ایمان لے آئے موسا اور ہارون کے رب پر یہ موج رہا